محبوب آ فرمائیے این نکم لتک فرو نہ بل خلق الگا فی یومین کیا تم ضرور انکار کرتے ہو اس رب العالمین کا جس نے زمین کو دو دنوں میں پیدا کیا یومین دو دن وَتَجْعَلُونَ لَهُ لہو اور اس رب کے لیے تم مد مقابل ٹھہراتے ہو جس نے دو دن میں زمین بنائی اس کا تم انکار کرتے ہو اور اس کا شریک ٹھہراتے ہو مد مقابل اندادن یہ ندن کی جمع ہے اس مد مقابل کو کہتے ہیں جو مخالف ہو اور مقابلہ اور لڑائی کے لیے تیار ہو تو تم اللہ تعالی کے ساتھ شریک اور مد مقابل ٹھہراتے ہو لالی کا رب العالمین یہی سارے جہان والوں کا پالنے والا رب ہے اس کے مقابل میں کوئی نہیں وجہ عالم فیح من فوقیہ اسی رب نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا جو لنگر کی طرح ہیں زمین کے بیلنس کو قائم رکھتے ہیں وہ بارک فیح اور اسی رب نے زمین میں برکتیں رکھی کئی نعمتیں رکھیں وہ قدر اور اسی رب نے اس زمین میں اقواتہ لوگوں کے لیے روزی کو مقرر کیا جو ہماری ضروریات تھی وہ زمین میں پیدا کی گئی فی ارباں ایامن یہ سب ملا کر چار دنوں میں یعنی دو دن میں زمین بنی اور دو دن میں زمین کی تمام نعمتیں پیدا کی گئی سوا الساینا پوچھنے والوں کے لیے برابر ہے بات بالکل واضح ہے غور کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے سوا السائل مانگنے والوں کے لیے برابر ہے یعنی زمین میں بعض ایسی نعمتیں ہیں کہ جو سب کو برابر ملتی ہیں جس کے اندر کسی انسان کا کنٹرول نہیں ہے ان میں سے ایک ہوا ہے دوسری بارش ہے کہ جس کو کوئی اس پر ٹیکس نہیں لگا سکتا اور نہ ہی اس پر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے کہ میں غریب کو نہ دوں سمائی پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی اور وہ آسمان دھواں تھا یعنی آسمان بننے سے پہلے دھویں کی شکل تھی فقول اللہ وسلّہ تعالی نے آسمان سے فرمایا ولیل اردیا تا آن او کر زمین سے فرمایا تم میرا کہنا مانو اے آسمانو اے زمین تم سب میرا کہنا مانو تاؤ خوشی سے او کرہن یا مجبوری سے خوشی سے مان لو تو ٹھیک ہے ورنہ تمہیں مجبوری سے ماننا پڑے گا کیونکہ رب العالمین کے فرمان سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے اللہ تبارہ کا بطارن انسان کو ڈھیل دی ہے وہ چاہے تو جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہی کرنا پڑے اس کے علاوہ دوسری راہ کو اختیار ہی نہ کر سکے مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا اور دونوں راہوں کا اختیار دیا تاکہ پھر نیک لوگوں کو ان کے اعمال پر انہیں سلا دیا جائے لیکن زمین اور آسمان کو اس چیز کا اختیار نہ تھا فرما اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہی تمہیں ماننا ہوگا تو انہوں نے کہا ق وہ دونوں بولے زمین اور آسمان عطینا اے پروردگار ہم تیری بارگاہ میں فرما برداری کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ حاضر ہیں اللہ تعالی نے چھ دنوں میں زمین اور آسمان کو بنایا دو دن میں زمین دو دن میں زمین کی نعمتیں اور دو دن میں آسمان بس چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی عقل کی رسائی ابتدا میں وہاں تک نہیں ہوتی اگر کوئی چیز ہماری عقل میں نہ آئے بال اسلام کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے لیکن اگر ہماری عقل ناقص ہے اور وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو یوں سمجھ جائیے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے وہ اگر باپ کی باتوں کو نہ سمجھ سکے اور وہ ماں باپ کے حکم پر وہ سوال کرے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ مجھے ان دوستوں کے ساتھ گھومنے سے کیوں روک رہے ہیں مجھے آپ پڑھنے پر اتنا مجبور کیوں کر رہے ہیں اسے پڑھائی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے تو وہ سوچتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم پڑھائی کے لیے بیٹھتے ہیں تو بڑی مشقتیں ہوتی ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ کھیلیں کودیں بڑا لطف ہے ہمارے ماں باپ ظالم ہیں ہمیں کھیلنے کودنے سے روکتے ہیں صرف کہتے ہیں آپ کو ایک گھنٹہ کھیلنا ہے اس سے زیادہ وہ کھیلنے نہیں دیتے اور جب امتحان آتے ہیں تو وہ ایک گھنٹہ بھی بند کر دیتے ہیں تو بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں اب آپ بتائیے وہ اس کی نادانی ہے کہ نہیں والدین کا کہنا تو عقل کے مطابق ہے لیکن بچے کی عقل بہت چھوٹی ہے وہ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا تو ہماری عقلیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر قربان ہے اللہ تعالی نے فرمایا چھ دن میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہمارا ایمان و عقیدہ ہے اب چھ دنوں سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض نے فرمایا کہ اس وقت جب سورج اور چاند کا یہ نظام اور رات اور دن کا یہ چلنا تو نہیں تھا تو دنوں کا تعین تو سورج کے نکلنے اور سورج کے ڈوبنے سے ہوتا ہے تو کہا چھ دن سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو چھ دنوں میں وقت لگتا ہے ایک دن میں چوبیس گھنٹے تو چھ دن میں جتنے گھنٹے ہیں اتنے پیریڈ میں پوری کائنات بنی ہے اس وقت دن نہیں تھے لیکن اتنا ہی وقت لگا اور بعض نے کہا ان دنوں سے کیا مراد ہے یہ اللہ ہی جانے ہو سکتا ہے یہ چھ لمحے ہوں ہو سکتا ہے یہ چھ سال ہوں کیونکہ قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ہے تو اب وہ ایک ہی دن ہے لیکن پچاس ہزار سال کا ہے تو اگر دنیاوی دن مراد ہیں تو ایک دن چوبیس گھنٹے کا اگر کوئی اور دن مراد ہے تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن یہاں یہ سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے جب وہ کسی چیز کا حکم کرے اور کسی چیز کا ارادہ فرمائے فرمائے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے تو کائنات ایک لمحے میں بن جاتی تو چھ دن کا ذکر کیوں کیا گیا اس کی مسئلے کو حکمت اللہ تعالی ہی جانتا ہے ایک حکمت مفسرین نے یہ بیان کی کہ انسان کو یہ درس دیا گیا کہ انسان جلد بازی سے کام نہ لے اور ہر کام کو بتدریج کرے اللہ رب العالمین کے اس فیل مبارک میں ہمارے لیے تعلیم ہے اللہ تعالی چاہے تو بچے کی ولادت ایک لمحے میں ہو جائے مگر نو مہینے کا پیریڈ ہے جس میں بچے کی تکمیل ہوتی ہے اللہ تعالی چاہے تو بیج ہم رات کو بوئیں صبح اٹھیں تو پھل اس درخت پر تیار ہوں لیکن ایک نظام ہے کہ بیچ سے پودا اور پودے سے درخت اور پھر اس کے پتے اور پتوں سے پھول اور پھولوں سے ایک پھلوں کا نظام ہے اور پھلوں کے پکنے کا ایک وقت ہے فقنا بس اللَّهِ تعالی نے انہیں بنا دیا ان آسمانوں کو سب آسما واتن سات آسمان فی یو دو دنوں میں وہ اوحافی کل سمائن امرہا اور اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان میں اپنے حکم کی وہی فرمائی اور ہر آسمان میں فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق نظام چلاتے ہیں یہ وضاحت ہم پہلے سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے یہ اس کی مرضی اور مشیت ہے وہ اور ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے روشن کیا زینت دی یعنی ستاروں سے مزین کیا وشف ون اور یہ ستارے حفاظت کرنے والے بھی ہیں کہ کوئی شیطان کوئی سرکس جن اگر آسمانی دنیا کے قریب جائے تو ستارے مارے جاتے ہیں اور آگ کے انگارے سے ان شیتانوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے رالی کا تقدیر العزیز علیم یہ غالب جاننے والے کا مقرر کرنا ہے یہ سارا نظام اس نے بنایا ہے فین ار پھر اگر وہ ایراض کریں اور ان باتوں سے بھی نصیحت حاصل نہ کریں فقل پس محبوب آ آن فرمائیے انضر میں تمہیں ڈراتا ہوں سو ایک زوردار چیخ اور آواز سے ایک کڑک سے جس نے پچھلی قوموں کو تباہ کیا میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں مسل و سمود قوم عاد اور قوم سمود پر جو عذاب آیا جو کڑک آئی اس کے مثل عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں جا مر رسول ممبئی ادی خلف جب ان کے پاس ان کے رسول آگے پیچھے سے آئے یعنی ہر طرف سے اور ہر طرح سے انہوں نے نصیحتیں کی سمجھانے والوں نے انہیں سمجھایا اللہ تعبدو اللہ اور ان سے کہا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو قولو وہ بولے لو شاء ربنا اگر ہمارا رب چاہتا ملا اکتن تو ضرور وہ ہم پر فرشتوں کو نازل کرتا اور وہ آ کر ہمیں سمجھاتے لہذا تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ تو کافروں کا انداز ہے مسلمانوں کو نصیحت کی جائے تو وہ اگر نصیحت میں سر ہلا بھی دیتے ہیں تو دل میں یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ان کی ایسی باتیں کچھ نہیں ہوتا اگر ہم گنا کر رہے ہیں اور یہ غلط ہے تو اللہ تعالی کے روکنے پر قادر نہیں ہے وہ روکتا کیوں نہیں ہے اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہماری روزی کیوں بند نہیں ہوتی ہماری صحت کیوں خراب نہیں ہوتی اس طرح کے سوالات ذہن میں شیطان ڈالتا ہے حالانکہ وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی ایک قدم بھی نہ چل سکے لیکن اس کی ڈھیل ہے مہلت ہے کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے یہ دنیا دار الجزا نہیں دنیا جب دار العمل ہے اور دار الامتحان ہے تو اگر دھیل نہ ہوگی تو پھر انسان اپنی مرضی سے ہدایت کی راہ اور گمراہی کی راہ دونوں میں سے ایک کا چوائس وہ کیسے کرے گا اگر سب مجبور ہوں جنت کی راہ پر جانے میں تو پھر جنتیوں کو جو انعام اور اکرام ملیں گے اس میں ان کا کیا کمال ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو دار المتحان بنایا اور دارالمتحان کی یہ معنی ہے کہ ڈھیل دی گئی جسے جس آپ دیکھیں اگر آپ اگزامینیشن ہال میں موجود ہیں اور استاد آپ کے سر پر ہے اور وہ کاپی دیکھ رہا ہے آپ کوئی کام غلط کرتے ہیں تو انہوں نے فوراً روک دیا تو آپ بتائیے یہ دارالمتحان تو نہ ہوا یہ امتحانی ہال تو نہ ہوا بلکہ آپ تو کچھ لکھ ہی نہیں سکتے اپنی مرضی سے لیکن تین گھنٹے کے لیے آپ کو ڈھیل دی جائے کہ آپ چاہیں تو وقت ضائع کریں آپ چاہیں تو لکھ لیں آپ چاہیں تو ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اپنے تین گھنٹے گزار دیں پھر یہاں تک کہ اچھے استاد جو دھیانتدار ہوتے ہیں ان کے سامنے اگر کاپی پیش کی جائے اور شاگرد کاپی پیش کرے اور وہ پہلے صفحے پر اس کی غلطی دیکھیں تو دیاانتدار استاد اسے نہیں بتائے گا کہ آپ نے غلطی کی ہے اب اسے درست کریں کیونکہ یہ دارالمتحان ہے اس کے اندر ڈھیل دی گئی ہے بعد میں نتیجہ ہے دار الجزا ہے اور رزلٹ دیا جائے گا اور انہوں نے بتایا جائے گا کہ آپ کو یہ مہلت دی گئی تھی آپ نے اس مہلت کا فائدہ نہ اٹھایا اپنے وقت کو ضائع کیا یا آپ نے اس انداز سے لکھنا تھا اس سے نہ لکھا پھر وہ امتحان میں فیل ہوگا تو اس کا ایک سال برباد ہو جائے گا اب اب مجھے بتائیے کہ جب وہ ایک سال کے لیے فیل ہو جائے تو وہ جا کر معافی مانگے اور کہے کہ میرا ایک سال بچا لیجیے مجھے معاف کر دیں تو ہر ایک یہی کہے گا کہ اگر یہی فکر تھی تو سال کی فکر کرنی تھی اب تمہارا ایک سال بچ نہیں سکتا اگر تمہیں ایسا کرنا ہے تو دوبارہ ایک سال پیچھے جاؤ اور وہ محنت کرو اور ایک سال کا امتحان دو سال کا. لیکن آپ سوچیں کہ اگر وہ محنت کر کے دوبارہ امتحان دے تب بھی وہ جو ایک سال ضائع ہوا وہ واپس نہیں ملے گا تو آخرت کو اس طرح سمجھیں کہ پوری زندگی وہ ایک ہی سال ہے ہم چوبیس گھنٹے امتحانی ہال میں ہیں اور جب نام اعمال کھلیں گے اور نتیجہ سنایا جائے گا اس وقت چاہے وہ کتنا ہی روئے اسے یہ کہہ دیا جائے گا کہ اب تم فیل ہو چکے ہو اب یہ دار امتحان نہیں بلکہ دار الجزا ہے آج تو ریزلٹ ملنا ہے اب واپسی نہیں ہو سکتی یہ جو زندگی برباد ہو گئی یہ تمہیں دوبارہ نہیں ملے گی ہو سکتا ہے ایک سال کا دنیا میں نقصان ہو جائے تو انسان دوسرے طریقے سے اسے کور کر لے دوسرے سال وہ دو سال کا ایک ساتھ کسی طریقے سے امتحان دے دے یا ہو سکتا ہے اس تعلیم میں ایک سال پیچھے رہنے کا کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو مگر آخرت میں جب تباہی ہوگی تو پھر تو تباہی ایسی ہے کہ پھر واپسی نہیں ہے یہ ناقابل تلافی نقصان ہے قالو وہ بولے لو شا رب گنا اگر ہمارا رب چاہتا ل ضلع ملا ضرور وہ ہم پر فرشتے نازل کرتا فا بما اور سل تم بھی بے شک جس کلام اور جس وہی کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں نے کہا دن پھر بہرحال قوم عاد فص تک برو انہوں نے تکبر کیا زمین میں غیر الحق نا حق ناجائز تکبر کیا وہ قلو اور وہ بولے من اشد منا قوتن, من قوتن ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اپنی طاقت پر غرور کرنا گھمنڈ کرنا یہ کفروں کا طریقہ ہے اولم یارو کیا انہوں نے نہ دیکھا بے شک اللہ تعالی خلق اللہ تعالی نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی اشد مینہ کتن جو ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے اور وہ ان سے پہلے تباہ ہو گئے تو چاہے کتنی بھی طاقت ہو بڑی بڑی پہلوان آپ نے دیکھے ہوں گے لیکن موت ان کو بھی قبر میں پہنچا دیتی ہے وہ بھی آیاتی اور وہ ہماری آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے انکار کرتے تھے تو انہیں ہم نے تباہ کر دیا فارس علیہ بس ہم نے ان کافروں پر ایک ایسی ہوا بھیجی سور صار جو بڑی تیز شدید تھی فی ایام نہ ان دنوں میں جو ان کی شامت کے دن تھے ان کے اعمال کی شامت ان دنوں میں آئی اور محلت ختم ہو گئی ان پر اس ہوا نے نازل ہو کر انہیں تباہ کیا یہ نزی قم آزاب الخی فر دنیا تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ضلعت اور رسوائی کا عذاب چکھائیں دنیا میں یہ لوگوں کے لیے عبرت بن گئے والا آزاب العقی اور ضرور آخرت کا عذاب زیادہ زلیل کرنے والا ہے وَهُمْ لَا لا اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی وہ اماں اور بہرحال قومی سمود فہدئی ہوں بس ہم نے انہیں ہدایت کا راستہ دکھایا لیکن انہوں نے ہدایت میں قبول نہ کیا فستا حب ال الہدا ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو انہوں نے پسند کیا نیکی کے راستے اور پاکیزہ زندگی کو چھوڑ کر برائیوں کے راستے کو انہوں نے پسند کیا فض ہوں سو قطل عضابل ہو انہیں سلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا بیما کانو یکسیبونا اس وجہ سے کہ وہ گناہ کیا کرتے تھے وہ نج اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو آ جو ایمان لائے وہ کانو اور وہ تقوا اختیار کرتے تھے ایمان کا ذکر ہے اور تقوے کا ذکر ہے اور پھر نجات کا ذکر بھی ہے نمبر 18 میں تین چیزوں کا ذکر ہے ہم نے نجات دی کنہیں دی ایمان والوں کو ایمان والے کون تھے جو متقی اور پرہیزگار تھے تو نجات کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک ایمان بھی ہو اور ایک تقویٰ بھی ہو تقوی سے مراد یہ ہے کہ ہر گناہ سے بندہ بچے اور وہی وہ کرے جس کا حکم شریعت نے دیا اللہ اور اس کے رسول نے دیا اے پروردگار تو ہمیں ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ایک مرتبہ محبت کے ساتھ گروت السلام پڑھی اللہ وسلم